آج ہم نے جس ٹاپک پر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج اور گناہوں کی معافی حاجیوں کو گناہوں کی معافی کس طریقے سے ملتی ہے انشاءاللہ اس پر ہم رہنمائی لیں گے ہمارے ساتھ مبلک دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری اتاری مدنی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اسے رہنمائی لیں گے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے امیر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شہر خدا رحمت اللہ تعالی علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے بڑا ہے مگر انار سے چھوٹا مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور یہ پھل کس کو نصیب ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ پر جو درود پاک کی کثرت کرے گا اس کو یہ پھل عطا کیا جائے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے مدری چینل کے ناظرین کہ یوں تو ہم اپنا وقت بہت ساری دیگر چیزوں میں صرف کر دیا کرتے ہیں لیکن بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہمارا کوئی نہ کوئی دن کا مخصوص حصہ وہ ضرور صرف ہونا چاہیے ارادیت کیجئے کہ انشاءاللہ خوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں گے آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بااواز بلند درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <معلم> حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے متواتر کئی سال تک حج کی سعدت عطا فرمائی اور جب بھی میں حج کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ کعبہ معذمہ پر ایک شخص اس کا دروازہ پکڑ کر لبایک اللہ لبایک کی صدا لگاتا اے اللہ میں حاضر ہوں اس کی صدا بلند کرتا مگر اسے ریپلائی آتا لبایک اللہ متواتر آپ نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ 13 سال تک دیکھتا رہا مگر جب چودہ سال آیا تو میں نے اس درویش سے کہا کہ کیا تم بہرے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آواز آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم یہ لا لبیک کی صدا کیا نہیں سنتے تو کہا کہ بالکل سنتا ہوں تو فرمایا کہ پھر یہ حج کے لیے آنا اور اس سفر پر آکر یہ ذہمت اٹھانے کا کیوں کشف کرتے ہیں؟ کیوں آپ یہ اٹھاتے ہیں؟ تو اس درویش نے جواب دیا کہ اگر بجائے چودہ سال کے چودہ ہزار سال میری عمر ہو اور ہر سال کے بجائے دن میں کئی کئی بار مجھے یہ جواب ملے اس کے باوجود میں اس دروازے سے اپنا سر نہ اٹھاؤں گا ابھی آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا اور اس درویش نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو کیوں مجھ سے جدا کرتا ہے میں نے اس کے کئی سال کی حج جو ہے وہ قبول نہیں کیے ایسا نہیں بلکہ اس کے آنے کی وجہ سے تمام حاجیوں کی اس کی پکار کی وجہ سے آنے والے تمام حاجیوں کے حج جو ہے وہ اس کی وجہ سے قبول کر لی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں حج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حج کے مختلف اعمال ہے مثال کے طور پر عرفات کا قیام بھی ہے مینا میں بھی قیام کرنا ہے رمی بھی کرنی ہے بال بھی منوانا ہے طواف بھی کرنا ہے قربانی وغیرہ بھی کرنی ہے اس کے کی کیا ثواب جو ہے وہ روایتوں میں ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں اس میں کیا ثواب بتائے جاتے ہیں اور معافی سے متعلق کیا بیان کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا گیا حادیث طیبہ میں متعدد بلکہ بکثرت بے شمار فضائل اس کے بیان فرمائے گئے اور حاجی کے لیے اتنے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اخروی طور پر مقبول حج کرنے والا شخص جو ہے اس کی جزا یعنی فرمایا گیا کہ وہ جنت ہی ہے جس کو حج مبرور کی سعادت مل جاتی वा, वा, वा। اور اس کے لیے کہا گیا وہ ایسا واپس پلٹتا ہے کہ جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سبحان اللہ, سبحان وہ گویا کہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی تو جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت گناہگار نہیں ہوتا گناہیوں میں نہیں ہوتا تو ویسا ہو گیا ویسا تصور آپ کیجئے یعنی اتنا بڑا انعام <upfront> ہے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ایک حدیث مبارک میں کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینار شریف میں تشریف فرماتے مسجد میں تو کچھ سوال کرنے والے وہ سوال لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ اللہ کی عطا سے آنے والوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو بھی جانتے سبحان ہیں اللہ, سبحان اللہ. رسول مکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں خود ہی نہ تمہیں بتا دوں کہ اللہ. تم پوچھنے کیا آئے اللہ. اللہ ہو وہ تو بڑے خوش ہو گئے hmm. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پوچھیں اس سے بہتر یہ نہیں آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ ہم کیا پوچھنے آئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری ان کے سوالات کی فہرست بتا دی اللہ کوئی Allah ایک آدھی بات نہیں اللہ بلکہ پوری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی Allah. کہ آپ مجھ سے ایک ایک بات پوچھنے آئے ہو کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے قدم اٹھاتا ہے سواری پہ بیٹھتا ہے کیا اضر ہے اس میں حاجی جا کے طواف کرے نفل پڑے کیا ہے اضر حاجی صفا مروہ کرے کیا ہے اجر اس میں حاجی کے لیے عرفات میں کیا ہے حاجی کے لیے رمی جمرات میں کیا ہے حاجی کے لیے قربانی میں کیا ہے حاجی کے لیے حلق میں کیا ہے حاجی کے لیے طوافِ زیارت میں کیا ہے یہ یہ سب چیزیں اس میں کیا کیا انعام حاجی کے لیے رکھے ہیں یہ وہ اپنے ذہن میں سوچ کر نبی پاک آئی سلطوسلام نے خود ہی کہ روالات لے کر آئے اور اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو مبوس کیا ہے ہم یہی سوال لے کر آپ کے اللہ ہو ہم یہی سوال لے کر محبت سیدی اعلی حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو ماشاء اللہ اللہ کیا شان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے ان کی باتیں بھی بتائیں پھر ارشاد فرمائے ایک ایک چیز کے بارے میں تمہارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ حاجی قدم اٹھائے حج کے لیے جو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے اس کے قدم قدم پر نیکی قدم قدم پر اس کے گناہ کو معاو کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اب ذرا غور کریں پہلے حجی دور دراز سے ایک طرح کے پیدل سفر کر کے بھی سواریوں پہ سفر کرتے ہوئے جانور قدم جو جو قدم اٹھاتا ہے اس پر ان کے لیے اتنے انعامات اور نیکیاں ہیں سبحان اللہ تو ارشاد فرما یہ ہے اس کے لیے پھر وہ شخص سے آتا ہے طواف کرتا ہے اس کے بعد دو رکعتیں پڑتا ہے تو اس کے لیے اتنا عجر و ثواب ہے کہ گویا کہ اولاد اسماعیل حضرت سیدنا اسماعیل ان کی اولاد میں سے اگر کوئی غلام ہے اور یہ شخص اس کو خرید کر آزاد کر دے جتنا ثواب اس پر ہے اس دو نفل کے بعد اللہ جو اس کی مثل ستر غلام آزاد کرنے کی یعنی اسے یعنی ثواب عطا فرماتا ہے ستر غلام آزاد کرنے پھر فرمایا کہ حاجی کے لیے ظاہر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات کی جو آ... وہ لمحات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے فخر فرماتا ہے میرے بندے پر آگندہ حال آئے دا آئے دا آئے دا میرے بندے اس کیفیت میں دور دراز سے میرے پاس آ گئے اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں اور اگر ان کے گنا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں آدھا آدھا یعنی ان کے گنا اگر بارش کے قطروں کی طرح ہی کیوں نہ صحیح فرمایا میں ان, ان کے گناہوں کو معاف اور یہ جس کے لیے سفارش کریں گے اس کی بھی مقفرت فرمایا لاہوٹ فرمایا کہ آدمی یہ اور ارکان ادائیگی کرنے کے بعد رمی جمعات بھی ہے اس پر پہنچتا ہے کنکری مارتا ہے تو اس کنکری پر بھی ایک ایسا کبیرہ بڑا گنا کہ جو آدمی کو ہلاک کر دے اس کی تباہی کے لیے وہ گنا ہی کافی ہو आए, وہ ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ وہ اس کی مفرت فرماتا ہے اللہ تبارک اس گناہ کی اللہ تبارکر فرماتا ہے پشا حاجی قربانی کرتا ہے یہ قربانی کا ثواب اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے یعنی اس کا ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ حاجی اپنا حلق کرتا ہے بال بال کے بدلے میں اس کو نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہی حاجی جب طواف کر رہا ہوتا ہے आदा आदा فرمایا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان آ کے فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ اب اپنے عمل نے جو کچھ اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ اللہ نے معاف کیا اب اپنے امال یعنی گویا کے اسی وجہ سے کہا کہ حجی کو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ یعنی حاجی جب آتا ہے فرما گھر پہنچنے سے پہلے اسے ملو اور اس کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ کیونکہ وہ خود مغفرت یافتہ لوٹتا ہے تو جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ کا اس کے لیے بشارتیں ہیں کہ وہ جس کی سفارش کرے گا اللہ کو قبول فرمائے گا حاجی یعنی چار سو افراد کی شفاعت کرے گا حاجی یعنی قبول حج کرنے جس کا مبرور حج ہو ند. اس کے لیے یہ بشارت ہے اس کے لیے ند. یعنی اتنی بڑی بشارتیں گناہ معاف ہوں ایسے واپس ند. آ رہا ہے جیسے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ند. ہوا ند. تھا ویسے اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ واپس جاؤ اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی تعداد آپ کے جواب سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مدری چینل کے ناظرین بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ پہلے تو جو ہے وہ سفر آ, پیدل بھی کیا جا سکتا تھا اور سواری کے ذریعے مثال کے طور پر کسی اونٹ پر یا ایسے سفر کیا جاتا تھا تو ایک ایک قدم کا جو ہے وہ سباب بیان کیا گیا اب تو یہ جہاز میں ہوتا ہے تو اب قدم کس طریقے سے گنے جائیں گے دیکھیں ابھی بھی سفر ہے اصل میں یہ مشقتیں ہیں پھر جب وہاں بھی آدمی جاتا ہے قدم قدم ہے اس کو ایسا نہیں کہ حاجی کے لیے کوئی یہاں سے یہ ایک سفر کی یہ سہولت ہمیں میسر گئے ہم لیکن اس سفر کا بھی ہے بہت زیادہ ثواب ہے یہ بھی صحیح کوئی صحیح آسان تو نہیں ہے اس کے لیے, لیے آدمی کتنے مال کتنا خرچ کر رہا ہے اس کے لیے, صحیح صحیح صحیح لیے تو یہ اس کا بھی ثواب ہے اس کو اس دور میں سواریاں چلتی تھیں آج کے دور میں گاڑیاں چلتی ہیں سہولتیں موجود ہیں یہ سہولیات والی چیزیں جدا دعبات ہیں لیکن ان پر ثواب اللہ تعالیٰ اللہ کے احمد سے جو بشارتیں فرمائے گی وہ عطا فرمائے گا پھر وہاں رہتے ہوئے بھی پیدل بھی آدمی حج کرتے ہیں کئی شاہ کے بالکل مزدور حرام شریف سے آپ احرام پہنتے ہوئے پیدل مینا مینا سے عرفات عرفات سے مضلفہ پیدل یہ کیا مناظر آپ نے یاد دلا دیے یقین کریں کہ جو پیدل حج کرنے کا مزہ ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مطلب اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صحت بھی عطا فرمائے کہ ہم صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ پیدل حج کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کا مزہ جو ہے وہ آپ بھی بیان نہیں کر پائیں گے صرف وہ مزہ جب آپ چکھیں گے تو آپ تو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا لذیذ ہے سنت نے اس کا حساب جو ہے وہ کروڑوں میں اس کا ثواب بیان کیا ہوا پیدل ہر ہر قدم پر نیکیاں اللہ ہر ہر قدم پر نے کیا اور پھر وہ تقریباً کتنے بن جائیں گے تو وہ اتنا کثیر ثواب ہے اس کے اندر اللہ توفیق دے اور ہمت ہو جس کے پاس تو ذہن صیب یہ پیدل سفر کرتے ہوئے اچھا مطلب آپ نے فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اس قدر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ وہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اب یہاں پر بندہ جو ہے وہ ویپاری ہے کاروباری ہے کسی کا لین ہے کسی کا دین ہے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے یا کسی کا مال لوٹانا ہے یا کسی کا حق جو ہے وہ تلف کر لیا تو کیا وہ حقوق بھی معاف ہو جائیں گے اس کے بارے میں کیا رہنمے سماج دیکھیے اس میں تفصیل ہے جی بات تو یہی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتے ہیں جی بالخصوص مزدلفہ میں آتے ہیں صحیح تو وہاں کو کل عبادت کی موافی کی بھی بشارتیں موجود ہیں صحیح لیکن اب زیر تمام چیزیں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اپنے تمام احکامات کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے یہاں پر کسی کے لاکھوں روپے دینے ہوں جی یہاں کسی کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کیے ہوں صحیح اور پھر کے میں حج کر کے حج کر تو اب کسی کا اگر کسی نے لاکھوں روپے دینے ہو تو چار پانچ لاکھ چھ لاکھ خرچ کر کے پھر کہ میرا کلیئر حساب ہو گیا کروڑوں لے کے چلا جائے لاکھوں خرچ کر کے تو یہاں میں نے کلیئر کر لیا تو ایسا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات ہے یہ فضائل سارے کے سارے ان کے لیے بشرت قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس قبولیت کے جو تقاضے ہیں وہ جو حج مبرور کے تقاضے بیان کیے گے کہ حاجی پاک مال خرچ کرتا ہوا جائے ٹھیک ہے پاک مال کو لے کر جائے پھر وہاں پر بھی رہتے ہوئے شریعت کے تقاضوں کے مطابق جی جن چیزوں سے بچنا ہے لڑائی سے جھگڑے سے جو اور چیزیں حج کے حوالے سے جن کو ممانت فرمائی گئی ہے ان سے بچتا ہوا نافرمانیوں فرمانیوں سے بچتا ہوا صحیح. اور ان تقاضوں کو پورا کرتا ہوا حج جی اپنا حج ادا کرے صحیح. اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ضرور ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس کا حج قبول فرمائے گا صحیح. اب یہ قبولیت کے ساتھ صحیح. پھر اب کیا معاملہ ہے حج قبول کے ساتھ یہ یہ فضائل اس کو مل گئے ٹھیک ہے اوکو کلّا اکو کو اس طرح کی یہ معافی کی بشارت اس کو مل گئی اب اگر کوئی شخص سچے دل سے ایسا ہے کہ میں آج حج کر چکا ہوں میں اس فریضے سے میرے اوپر جس کے حق ہیں میں ان کی ادائیگی کروں گا چاہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہو مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو نمازیں چھوڑتا ہے نمازیں قضا کرتا ہے تو اب نمازیں جو اس نے قضا کی ہیں یہ حق اللہ میں مبتلا ہے گرفتار ہے زکوٰۃ اس نے ادا اگر نہیں کی تو یہ حق اللہ اس کا رہتا ہے اس طرح اور معاملات رمضان کے روزے ہیں دیگر, دیگر کوئی جو بھی معاملاتوں اور ایک ہے حقوق الباد کے معاملات آدمی سچا ہو اپنی نیت میں کہ میں نے واپسی جانے کے بعد ان کو میں نے ادا کرنا ہے پہلی بات یعنی اس کی نیت ایسی ہے ایسے شخص کو اگر موقع نہیں ملا برفرز اس کا انتقال ہو گیا یعنی ایک وہ شخص ہے جو اس نے حج کے ارکان ابھی ادا کیے ہیں اور ان کو ویسے ہی اس نے ادا کیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اب وہ تو وہ فضیلت حاصل کر چکا اب اس کو آگے ادائیگی کا وقت ہی نہیں میسر آیا دل میں نیت دل میں یہ اچھائی موجود عزم ہے اس کے لیے میں نے یہ کرنا ہے تو اب اس نے تو وقت ہی وہ نہیں پایا نہ اس کے پاس وہ وقت ملا کہ یہ نمازیں قضا کر لیتا نہ اس کے پاس دیگر اور چیزوں کے تو ایسے کے لیے یہ ہے کہ اس کی اس اچھائی اور اس عزم مصمم پر اس کی اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر فرمائے گا یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اور پھر یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کے معاملات گئیں اس میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عرفات میں جمع ہونے والوں کے لیے یہ بطور خاص یہ کہا گیا ان کو کہ ان حقوق کا بھی میں خود ضامن ہوں یعنی اللہ ضامن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف جو لوگ اپنا معاملہ لے کر آئیں گے تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالی ان کو کوئی انعام دے کر راضی فرما دے گا انعام لے لو ثواب لے لو صحیح اور اس کو چھوڑ دو صحیح صحیح تو یوں یہ اللہ کے ذمہ کرم پر معاملہ ہے کہ اللہ تعالی کسی طرح بھی اس کو جو ہے وہ راضی کر دے اور وہ اپنے حق سے ایک تو وہ ہوگا معاملہ یہ وہ ہے کہ جس کو موقع ملا اس کو موقع ہی نہ ملا ایک وہ ہے جو صحیح سلامت خیر اوفیت سے بھی پہنچ گیا اب اس کے پاس اور یہ سارے معاملات ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ یہ کہے اور یہ سب یہ آدھی سے اپنے پاس لکھ کے رکھ لے اس سے کوئی قرضہ مانگے تو اس کو یہ یہ دکھا کے کہ میں تو معافی کروا کے آ چکا ہوں تو یوں معافی ایسا نہیں یہ نہیں جن کے حقوق کے معاملے ہیں اللہ تبارک تعالی جو چاہے حق اللہ میں سے جب جیسے چاہے معاف فرما دے صحیح. لیکن حقوق العباد کے معاملے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسی وقت رکھے کہ جو لوگوں کے حق ہیں ان کی ادائیگی کی جائے یا ان سے معافی تلافی کی جائے اب یہ شخص کوشش کرے اس کی ادائیگی کے لیے صحیح. وہ نہ رہے ہوں ان کے ورثہ کو تلاش کرے مال کسی کا دینا ہے صح. وہ نہیں رہے تو ان کے ورثہ کو دے صح. یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر پھر بھی کوئی ایسی صورت نہیں بنی تو بالآخر صدقہ کرنا ہوگا اس کا اپنا تو نہیں ہے ان کی طرف سے یہ اللہ کے رام وہ سرچہ کرے گا یعنی ہر ایک شرعی حکم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا موجود ہے جی ہاں قرض ہے اس کی ادائیگی یوں کرے کسی کا مال چوری کیا ہوا ہے اسی کے لیے یوں کرے یا کوئی اور کسی طرح کا بنتا ہے تو اس کی ادائیگی کا جو صورتحال بنائے اور دوسری ساتھ یہ کہ نمازیں جیسے چھوٹی ہوئیں کو نمازوں کا اہتمام کریں نماز پڑھتا بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کام کاج بھی جو اس کے ہیں وہ بھی رکھتے ہوئے لیکن اپنا ٹائم نکال کر اپنی پچھلی نمازوں کی قزا عمری جسے کہا جاتا ہے اس کے ذمہ وہ پڑھتا رہے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جو قزا کرنے کا گناہ ہے وہ اس کا معاف ہو گیا لیکن وہ چیزیں باقی ہیں اس پہ یعنی وہ چیزیں باقی ہیں اب اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کرتا وقت ہوتے ہوئے نماز بھی نہیں پڑھ رہا صحیح تو اس کو لیے کہا گیا کہ یہ گنا دوبارہ تازے ہو جائیں گے اس اللہ اللہ یعنی وہ یہ اس کو کہ معرومیت ہے بہت بڑی معرومی والی بات ایک چانس دیا گیا تو تھا لیکن شخص اتنی بڑی فضیلت حاصل کر کے گویا کہ پلٹا اس لیے جی کو یہ کہا ہے کہ اس کے حج مبرور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت بہت بڑی علامت جسے کہا گیا واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل چینج ہو جائے اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آ جائے کون سی تبدیلی اگر برائی میں تھا تو اچھائی والے طریقے پہ آ جائے وہ نیکی والے طریقے پہ آ جائے بھلائی والے طریقے پہ آ جائے تو یہ ایک علامت ہے کہ اس آدمی کی اس زندگی کے انداز میں وہ جو کچھ نافرمانی میں پڑا ہوا تھا اس سے نکل کر وہ اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر چل پڑا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور حج مبرور کی ایک بہت بڑی علامت اس کو کہا گیا ہے یہ وہ حج مبرور کا تقاضا ہے جو حجی نے حج کرنے کے بعد آ کے کرنا ہوتا ہے کچھ تو یہاں سے چلتے ہوئے کرتے ہیں کچھ حج کے دوران کرتے ہیں جی لیکن اس کے بعد یعنی یوں کہہ لیں کہ حج کے بعد بھی آدمی کو ہر وقت اسی تقدوں میں رہنا ہے کہ میرا حج محفوظ نہیں رہے محفوظ بھی میرے حادثے جو ہے وہ مجھے فضیلت بھی حاصل ہے تو یہ اس پر برقرار رہا اچھا مجھے اگر مثال کے طور پر کسی رشدار دار سے رنجش ہے خالہ ناراض ہیں خپو ناراض ہیں اس کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ جاتے سے, جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان سے معافی تلافی والا معاملہ کر لے یا نہیں جناب میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں اب میرے تو سارے وہاں پر یہ معاملات معاف ہو جانے ہیں اس کے, اس, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے ہاں اے, یہ انداز بھی ہے اور اچھا انداز ہے کہ عموماً لوگ حج پہ جانے سے پہلے ملاقات بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں ایک دوسرے سے سلام دعا اور معافی کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں اچھا ملے یہاں تھوڑی سی گزارش اور یہ ہے کہ ایسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے عمومی طور پر معاملات کن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں صحیح ناراض اس کے گھر والے بیٹھے ہیں لڑائی اس کی کہیں ہوئی ہوئی ہے معافی کہیں اور مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی آپ ملی دوستوں سے بھی ملی بہت بڑا کانسیپٹ ہر ایک کو یہی نہیں کہ آپ معافی جانا وہ صرف سوشل میڈیا پہ مانگ رہے ہیں آپ فیس بک پہ مانگ رہے ہیں اپنا سٹیٹس ڈال کے آپ واٹس اپ کر رہے ہیں لوگوں کو تو آپ جہاں آپ کا بالکل جین معاملہ ہوا ہوا ہے وہاں آپ صرف نظر کر رہے ہیں وہاں تو اگر خود غلطی اس طرح کے معاملات میں بلکہ نہ بھی ہو قدم بڑھاتے ہوئے صلاح کی طرف بڑھیں انشاءاللہ اس کی فضیلت الگ ہے اور یہ خود یہ تو اللہ کی راہ میں جا رہے اللہ کے مہمان بن رہے گئے تو آدمی اس طریقے سے یہ معاملات پھر سفر میں کون کون سے معاملات پیش آ جائیں سفر ہوتا ہے اور یعنی ہوائی جہاز کے سفر ہیں آگے بھی سفر ہیں جی جو کبھی ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں نہیں آتے, نہیں, نہیں آتے اور اس لیے یہ کہ بطور خاص اہتمام سے جن جی سے جن سے آدمی کے تعلقات ہیں اور جن سے معاملات ہوتے رہتے ہیں معافی تلافی کرنی چاہیے, چاہیے اور یہ کر کے جانی چاہیے یہ پہلے दिल्कुल سے ہی کرنے ہاں بالفرش اگر نہیں کر پائے یا اس طرح کے معاملات ہیں اب حج پہ گئے بعض اوقات حج میں جا کے ریئلائز آدمی اور بہت سے اس کے تھوڑا سا بن جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی سب کچھ سے درست کرنی شرمندگی ہو جاتی ہے ندامت ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی جو ہے پھر دل کی دقت نرمی ہے کیونکہ آ کے وہ معافی تلافی کر لے یہ بھی حج مبرور کیا لگا وا, واہ واہ واہ وا. کے ناظرین اگر سفر حج میسر ہے تو ضرور جانے سے پہلے معافی بھی مانگ لیجئے اور جن سے معافی مانگی جائے ان کے لیے بھی ہے کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کامال کرنے کی سعادت عطا فرمائے چند کولے اگر دے دی جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ علم کی میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو اس وقت تحفے دینے کا رواج ہوتا ہے کہ حاجی حضرات اپنے عزیز و کارب رشتہ داروں کو تحفے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں شری رہنمائی فرما دیجیے ٹھیک ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ حرم کے فضیلت کے بارے میں کچھ مفتی صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں جی بف صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک باقاعدہ رسم و رواج بن چکا ہے کہ جانے سے پہلے حاجی کو تحفہ دیا جائے گا اور آنے کے بعد حاجی پر یہ لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر وہ تحفہ دے اس بارے میں کیا رہنمائی دیں گے اللہ یہ <laughs> پورا موضوع ہے جی اور یہ واقعی ایسا ہے لیکن حاجی کسی کو تحفہ دے یا حاجی تحفہ دینا لینا چاہیے ٹھیک ہے توحفہ دو اور اس سے محبت بڑھنے کی بیان فرمائی گئی ہے لیکن جیسے حاجی حج, حج سے آتے ہیں آپ زمزم شریف کھجورے عام طور پر وہ وہاں کے لیے तبارुण तبارुण لے کر آتے ہیں یہاں انہوں نے یہ کہا کہ حاجی صاحب تحفے دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن تحفے لینا ان سے نا یا لینا بھی اور یا زبردستی وصول کرنا थी। थी। یا نہ ملنے پر ان سے کا کا کیا کر دینا بعض نے بہت مشکل کر دی اس طرح کے معاملات کو جہاں کہ یعنی یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کسی نے آ کے بتایا کہ ہمارے خاندان میں اتنا یہ ہے لین دین کا ہے یہ سلسلہ اتنا ہے کہ بعض اوقات آزمی حجی میں بھی تاخیر کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ روپے اگر یہ ہیں تو مجھے تحفے دینے میں تین چار لاکھ خرچ ہو جائیں گے میں کہاں سے لاؤں اور جب میرے پاس وہ نہیں ہے تو میرا تو ایسا ہے گویا کہ آج جی کو بولنی ہے لوگوں کی نظروں میں یعنی جب اللہ میں اللہ ان سے کس ملوں گا کیسے میں ان سے اللہ کیسے اللہ ملوں گا حالانکہ یہ بہت اللہ آه غلط آه بہت غلط رسمی طور پر یہ طریقہ کار یہ انداز ٹھیک نہیں ہے تحفے کوئی دیتا ہے اچھی بات ہے اور بلکہ اسی تبرک پہ زیادہ رہتے تو یہ اور اچھی بات تھی کہ یعنی وہ جو تبرک ہی ایک چلتا ہوا آ رہا ہے تبرک دینا بھی تو کوئی ضروری فرض تو نہیں ہے اس کو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا کاٹا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اگر اس نے تبرک نہ باٹا تو ایسا تو کچھ نہیں ہے آج है है تو قبولیت کی اس میں خیر بات ہی نہیں جن ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ اب تبرک بھی ہے تو کتنوں کو دے گا وہ کتنے کو دے گا کتنے کو دے کو دے وہ الاؤ آدمی آدمی ہوتا ہے حاجی کو وہ اتنا سامان اپنا خود لے کے جاتا ہے پھر وہ اور کیا کیا لے کے آئے گا اور جب ایسا نہیں ہوتا لوگ بھی نہیں مانتے تانوں تشنی بھی کرتے ہیں تو پھر مارکیٹیں بھی زندہ پہ آتے ہیں پاکستان کے کلارے ہوتے ہیں یہ یہ مارکیٹیں اپنی جگہ پر لیکن ایک بندہ اگر وہ سروائو نہیں کر پاتا یا اس کے پاس اتنا زر نہیں ہے بالکل کہ وہ اس پر خرچ کرے تو وہ حج کی نعمت سے بھی محروم رہ رہا ہے اس وجہ سے آدمی جب بھی حاجی سے ملے اس سے اپنے لیے دعا کرائیں با با کی با دعا کریں اس سے یہ لالچ تما رکھے ہی نہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہے اگر اس کی نکلی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اور یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ حاجی سے دعا کراؤ مغفر یافتہ لوٹتا ہے اس کو یہ انعام داعد تو اس پہ رہنا چاہیے اور بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر والد جا رہے ہیں تو اب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہاں سے اتنی ڈیمانڈ ہیں آپ کے والد گئے ہیں ہمیں ہمارے لیے کیا لے کر آئے اور وہاں کے اب لیڈیز کے لیے الگ تھا دیگر کے لیے الگ تو یہ اس طرح کے جو سلسلے چلے ہوئے ہیں اور بہت ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی تو پذیرائی تو نہیں کی جائے گی جی باقی یہ کہ کئی صورتیں اس کی ناجائز والی بھی بن جائیں گی صحیح کئی صورتیں ایسی کہ جس میں آدمی تان و تشنی میں جائے اور سامنے والا صرف اپنی ضلعت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو دے رہا ہو تو اب یہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو تحفے تحائف کے یہ رشوت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں صحیح تو ہم کسی خاص اس کے اوپر حکم نہیں دے رہے لیکن اس طرح کے معاملات بھی ایسے معاملات میں عمومی وہ ہو جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے حرم کی کچھ فضائل حرم شریف کے پوری ہم فضائل پہ حرم شریف میں آدمی ایک ایک نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے دیکھنے پر اس کو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ ایک سو بیس رحمتوں میں سے ساٹھ رحمتیں طباب والے کو ملتی چالیس نماز والے کو ملتی تو فضیلتے ہی فضیلتے ہیں اللہ تعالیٰ مختص آمین آمین آمین آمین آمین آمین وہاں پر جانے کے بعد فضیلتیں بھی ہیں اور آ, بے شمار مطلب کابی کو دیکھنے سے بھی جو ہے وہ ثواب حاصل ہو رہا ہے لیکن دیکھا گیا کہ وہاں پر جانے کے باوجود بھی میں بالخصوص آ, جو ہے اس بات کو بار بار ریپیٹ اس لیے کرواتا ہوں کہ وہاں پر جانے کے بعد بندہ اتنا خرچ کر کے جا رہا ہے بندہ اتنی تگودو کر کے جا رہا ہے بہت بہ, بہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے لیکن وہاں پر جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر دنیاوی معاملات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہیں شور و گل میں کہیں بیٹھ کر کسی کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ متاف کے اندر بیٹھ کر بندہ لیٹا ہوا ہے اور گیم کھیل رہا ہے کام کے بالکل این سامنے اللہ گیم کھیل رہا ہے موبائل مطاف موبائل سے متاف کے اندر اب ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے وہ اب یہ کیا کہا جائے کہ یہ نہیں اتنی طرح بڑی, طرح بڑی محرومی معرومی بڑی بات بلکہ یہ تو مسجد کے اندر ماض اللہ اگر اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوتے ہیں ہم تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ جو ویسے ہی موبائل کا بے ضرورت وہاں پہ استعمال ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذوق کو ایک طرح کا جو ہے وہ پامال کر رہے ہوتے ہیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھے گا خیال رکھے گی اور جب یہ کعبے کی عزت کا خیال نہیں کریں گی تو پھر یہ امت کے لیے بھی تباہی اور بڑھتے تو یہاں پر یعنی کعبے کے اس حرمت کو کعبے کی عزت کو احترام کو جس کی اتنی بجاوری ہمیں ہم یہاں ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم کعبے کی طرف تھوکے نہیں ہمیں یہ حکم دیا اتنا جو ہے ہم فاصلے پر ہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم کعبے کی طرف تھوکے نہیں ہم یہاں ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اگر لیٹنا چاہ رہے تو ہمارے پاؤں کعبے کی طرف نہ اس کا اہتمام رکھیں ہم اپنی طبی حاجات کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا لازمی ہے کہ ہمارا کعبے کی طرف منہ یا پیٹ نہ یہ حقوق تو ان سے بھی متعلق ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں کابے کی سمت کی طرف یہ خیال رکھنا ہے تو وہ آدمی جو بالکل این کعبہ ای کے سامنے حاضر ہو چکا ہے है है اب وہاں پر آدمی اپنی قسمت پر رش کرے کہ ساری دنیا جس طرف رک کر کے نماز है پڑھتی है ہی ہی میں بالکل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں آج اس گھر کے پاس ہوں اس کابے مشرفہ کے میں پاس ہوں اور وہاں رہتے ہوئے اگر اس کی یہ کہنا کروں لیکن دیکھ نیکیاں جہاں ثواب بڑھ گیا ہے تو وہاں ادھر گنا کا معاملہ بھی है है ایک گنا گنا اور پھر بطور خاص وہاں اس لیے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جی. آپ بھیج دیتے تھے لوگوں کو ہر جی. جی. کے بعد آپ خطبہ دیکھے فرماتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ اپنے علاقوں میں چلے جاؤ کہ یہاں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کے اور نظر میں کم نہ ہو جائے اور یہاں بے ادبی کے معاملات نہ ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جی. آپ تاخ چلے جاتے تھے جی. تو اس طرح کے یعنی صحابہ کرام کے یہ بہت بڑے اس طرح کے واقعات اور ان کی سیرت ہے کعبے کی اس حرمت اور عزت اور احترام کے لیے تو بالخصوص آدمی کو وہاں پہ جائے ان کے آداب کو بھی خیال رکھے اپنے آپ کا بھی خیال رکھے اگر ساتھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق یعنی کن بچوں کو لے جانے کی وہاں اجازت ہے لیکن پھر بھی ان کو شور و گل سے بھی بات رکھے تاکہ مسجد الحرام شریف کے تقدس کا بھی خیال خیال, خیال, خیال, خیال, خیال ہو دے ایک کال اگر دے, دے, دے دی جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد پیار ہے یوسف بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے بھائی اور مفتی صاحب آپ دونوں یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار میٹھے مدینہ دیکھنے کی سعادت فرمائے اور مرشدی اطار کے ساتھ مدینہ جانے کی اور شریف جانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق فی خطاب فرمائے مرشدی اطار کی نظروں سے ہم مدینہ دیکھیں آمین مکہ شدید مغربات دیکھیں اور اللہ تبارک بارے کو ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے دوست آباب کو بھی اللہ المدینہ دکھائے برسات علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کریم اس مدنی منع کی میٹھی میٹھی آواز کے سب کے ہمیں ہر سال سال میں کئی کئی بار حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں مخصاف بہت شکریہ آپ نے وقت اطا فرمایا اللہ حاضری قبول فرمائے ہمارا یہ سلسلہ اپنی باغ میں قبول منظور فرمائے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم